اور وہ جو اپن عورتوں کو عیب لگائیں اور ان کے پاس اپنی بان کے سوا گنوانا ہوں تو اسی کسی کی گواہی یہ ہے کہ چار بار گواہی دے اللہ کے نام سے کہ وہ سچا ہے